نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم رب شرح لي صدري ويسدني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوني اللهم رب زدني علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دينك اللهم مصدف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك أمين ثم أمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأم واله صلى الله عليه وسلم سلاما سعیدی یا سیدی یا سیدی یا یا مدنی یا وصول اللہ, اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اسی کے کرم سے اسی کے فضل سے اس مبارک نشست میں محفل برائے غیبی امداد میں ہم حاضر ہوئے اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہم سب کے ظاہر کو باطن کو گھر بار کو کاروبار کو ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو ہماری قبر و آخرت کو رب العالمین روشن و منور فرمائے دونوں جہاں میں سکون چین اطمینان نصیب فرمائے دونوں جہاں میں خیر آفیت و سلامتی عطا فرمائے اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام میں اشاعت فرماتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام سورہ علی عمران آیت نمبر انیس بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے کیونکہ دین اسلام اللہ کا پیارا دین ہے تو اس دین کی اللہ نے حفاظت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد اور جب یہ اعلان نبوت اعلانیہ تھا تو کافروں نے اس دین اسلام کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی انہوں نے سردر کی بازی لگا دی لیکن وہ دین اسلام کو نہ مٹا سکے پھر دور صحابہ میں چاروں طرف سے فتنے اٹھے اور دین اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کی گئی لیکن وہ نہ مٹا سکے آج تک ہر دور میں دشمنان اسلام نے کافروں نے یہودیوں عیسائیوں نے دین اسلام کو مٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن آج بھی دین اسلام اپنی شان و شوقت کے ساتھ قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ اللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا سر توبہ آیت نمبر 32 سو 33 میں ارشاد ہے یوری دون یتفی نور اللہ کی یہ اسلام کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں اللہ کے نور دین اسلام کو مٹا دیں بجا دیں اب اللہ اللہ یو تم نورو اور اللہ اپنے نور کو ضرور مکمل فرمائے گا وَلَوْ ہلکا فرون اگرچہ کاپروں کو برا لگے اور سلا رسول بالخدا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا و دین الحقی اور اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا لی رحو عالدین کل تاکہ یہ دین اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائے ودو کری حل مشرقون اگرچہ مشرکوں کو برا لگے صابئی کرام علیہم مردوان کی تربیت عقید جہاں صلی اللہ علیہ والے فرمائی سر بقر آیت نمبر ون ہنڈریڈ ففٹی میں ہے یتلوں علیہ کم آیاتی یہ نبی تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں وہی زکی اور تمہیں سترا کرتے ہیں وی عالم و کم الک والحکمہ اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں ویو عالم و کم مالم تکون اور تم جو نہیں جانتے تھے یہ نبی تمہیں وہ سکھاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحبۂ کرام کے سینوں میں ایک امانت رکھ دی سینوں میں نور قرآن رکھا صحابہ کرام کے سینوں میں نور احادی طیبہ کو رکھ دیا رسول اللہ نے صحابۂ کرام کو پاکیزہ روشن منور سترا کر دیا فر صحابہ کلام علیہم ردوان نے یہ امانت آگے پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کی اور ان کے سینوں میں جو امانت تھی وہ امانت انہوں نے اگلی نسلوں میں منتقل کر دی اور یہ امانت منتقل ہوتے ہوتے الحمدللہ للہ آج یہ امانت ہمارے سینوں میں محفوظ ہے اور انشاءاللہ اللہ ہم یہ امانت اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے دور میں فتنے اٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی آپ نے فرمایا بارش کے قطروں کی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح بارش کے قطرے مسلسل گرتے ہیں اسی طرح تم پر فتنے گریں گے اور یہ فتنے ہر گھر میں داخل ہوں گے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے بھی فتنے پیدا ہوں گے کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح و کافر ہو جائے گا ایسے فتنے بھی پیدا ہوں گے کہ دنیا کی تھوڑی ذلیل قیمت کی خاطر وہ اپنی آخرت کو برباد کر دے گا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ ہر دور میں مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ جو اہل حق ہوں گے جن کے عقائد درست ہوں گے یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہوگا یہ حق پر قائم و دائم رہیں گے اور اہل باطل سب مل کر بھی انہیں ختم نہ کر سکیں گے تو ہر دور میں ایسے مجاہدین پیدا ہوتے رہے کہ جنہوں نے ہر دور میں پیدا ہونے والے فتنوں کا مقابلہ کیا سورت المائدہ آیت نمبر 54 میں ہے یادین آمن امان والوں میں یار تدن من کم اندین ہی جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے دین اسلام کو چھوڑ دے تو وہ سن لے کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے فَسَوْفَ فی اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ و ان قریب نہ ہو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ یہ مومنوں کے سامنے نرم ہوں گے علی الکافرین اور کافروں پر سخت ہوں گے یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے خافون اللہ اور اس راہ میں کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا ضالی کا فضل اللہ ہی میں یشا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے وہ اللہ واسی اور اللہ وسط والا علم والا ہے عشاہد کریمہ میں ان اللہ والوں کا ذکر ہے کہ جو دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کوششیں کریں گے جو کافروں پر بدعقدہ لوگوں پر بد مذہبوں پر بڑے سخت ہوں گے مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور پھر لوگ انہیں ملامت کریں گے لیکن انہیں ان کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ ہوگی ہر دور میں ایسے اللہ والے پیدا ہوتے رہے حضرت امام احمد بن حنبل کو بدشاہ وقت نے طلب کیا اور ایک فتو طلب کیا آپ نے صحیح مسئلہ بتا دیا بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ اپنے فتوے کو تبدیل کریں یہ میں کہتا ہوں تو حضرت امام احمد بن حمبل نے کہا کہ میری جان چلی جائے تو چلی جائے کہ میں اپنا یہ دیا ہوا فتویٰ تبدیل نہیں کروں گا چونکہ میں نے شریعت کے مطابق فتویٰ دیا ہے اس نے آپ کو کوڑے مارے امام احمد بن حنبل اس وقت انتہائی ضعیف العمر تھے ستر یا اسی سال سے زائد آپ کی عمر تھی جلاد آپ کو کوڑے مارتا رہتا مار مار کر جب تھک جاتا تو دوسرا جلد آپ کو کوڑے مارتا لیکن آپ کی زبان پر اف بھی نہیں آیا اور کوڑے مار مار کر جب جلاد تھک جاتے تو بادشاہ پوچھتا اب آپ کا فتوا کیا ہے تو آپ فرماتے وہی فتوا ہے جو میں نے پہلے دیا یہاں تک کہ ایک دن جذبات میں آ کر بادشاہ نے یہ کہا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا تو امام احمد بن ہمبل نے کہا اس کا فیصلہ میری اور تیری نمازیں جنازہ کرے گی پھر آپ کا وصال ہو گیا بادشاہ نے آپ کے خلاف بڑا پروپکنڈا کیا بڑے جھوٹے الزامات لگائے لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے آپ کا جنازہ میدان میں رکھا گیا میدان میں ایک لاکھ افراد کے جنازہ پڑھنے کی جگہ تھی ایک دفعہ جنازہ پڑا گیا لوگ چلے گئے دوسرے آئے دوسری مرتبہ جنازہ پڑا گیا آپ کے بیٹے نے جنازے کی نماز ابھی تک ادا نہیں کی اور شری مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت کا ولی اقرب ایسا ہو کہ جس نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہو تو اس وقت تک نماز جنازہ کی تکرار کی جا سکتی ہے تو پچیس مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی پچیس لاکھ لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر آخری مرتبہ آپ کے بیٹے نے نماز جنازہ ادا کی اور دوسری طرف وہ بادشاہ جب مر گیا تو مرنے سے پہلے یہ بیمار پڑ گیا اور پھر اس کی حیثیت ختم ہو چکی تھی تو اس کا جنازہ اٹھانے والے چار افراد بھی نہ تھے آپ اس دور میں بھی دیکھ لیں نا سلمان تاثیر کے لیے پورا میڈیا امریکی میڈیا یہودی میڈیا عیسائی میڈیا پاکستانی میڈیا لگا ہوا ہے سلمان تاثیر کی واہ کرنے میں حکومتی عہدے اسے ہیرو بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ممتاز قادری کے خلاف پروپگنڈا کیا جا رہا ہے لیکن حال یہ ہے کہ ممتاز قادری کے لیے پاکستان میں سینکڑوں مساجد میں ہر جمعہ دعا کی جاتی ہے اور سلمان تاثیر کے لیے اخبار نے لکھا کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک مسجد بھی نہیں ہے جس میں دعا کی گئی ہو ہاں پوری دنیا کے گرجا گھروں میں دعائیں کی گئیں عیسائیوں نے بڑی دعائیں کی ہیں کیونکہ عیسائیوں کا کام اس نے کیا تھا یہاں تک کہ خود اس کی پارٹی نے اسے ٹھکرا دیا اور اس کے یہاں تعزیت کے لیے پارٹی کے عہدیدار بھی نہ پہنچے حقیقت یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیک وسلم سے بیگانہ ہوتا ہے وہ دنیا میں ضلیل و رسوا ہوتا ہے اور وہ سپاہی غریب سپاہی کہ جس نے رسول اللہ کی ناموس کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی اور اپنی جوانی داؤ پر لگا دی آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے ایسے لوگ جو دین اسلام کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں وہ پھر غلط پروپیگنڈے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوتا انہیں لوگوں میں اعلی حضرت امام سنت بھی ہیں اور مجدد ثانی علی علیہ رحمہ بھی ہیں مجدد ثانی علی عل رحمہ کا یوم تھا اس نسبت سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت مجد ثانی علیہ رحما کے دور میں اکبر بادشاہ تھا اکبر بادشاہ کو نام نہاد روشن خیالی کا بھوت چڑھ گیا اکبر بادشاہ روشن خیال بن گیا اس نے ہندو عورتوں سے بھی شادی کی اور مسلمان عورتوں سے بھی اپنے محل میں بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ملانے کی کوشش کی اور ایک نیا مذہب دین ال کے نام سے بنانے کی کوشش کی مجد علی علیہ نے قلم کا جہاد کیا آپ نے محلہ محلہ گلی گلی لوگوں کو حکومت کے عہدے داروں کو مسجدوں کے اماموں خطیبوں کو علماء کو خطوط لکھے اور اکبر بادشاہ کے خلاف آپ نے ذہن بنایا آپ کو سزائیں بھی دی گئیں لیکن آپ کے وہ خطوط ایسے انقلابی تھے کہ آج بھی مکتوبات امام ربانی کے نام سے ملتے ہیں وہ خطوط ایسے انقلابی تھے کہ اکبر بادشاہ کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور جو فتنہ اس نے اٹھایا تھا وہ فتنہ مسلمانوں میں نہ گھس سکا جب اعلیٰ حضرت امام عہد سنت کی ولادت ہوئی تو اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی اٹھارہ سو چھپن عیسویں ایٹین ففٹی سکس اٹھارہ سو چھپن عیسویں جب آل حضرت امام اہل سنت ایک سال کے تھے اس وقت جہاد آزادی لڑی گئی جسے لوگ جنگ آزادی کہتے ہیں انگریز اسے غدر اور غداری کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں نے انگریزی گورنمنٹ کے خلاف غداری کی اور مسلمان اسے جہاد آزادی کہتے ہیں کیونکہ اس جہاد آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی لیکن انگریزوں کے پاؤں ہل گئے اور پھر انگریزوں کا وہ روب اور دبدبا باقی نہ رہا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی جہاد آزادی کا نتیجہ تھا کہ انگریز کو بر سغیر چھوڑ کر جانا پڑا اور پاکستان دنیا میں مارے وجود میں آیا انگریزوں نے اس جنگ آزادی کے نتیجے میں بہت نقصان اٹھایا پھر انگریزوں نے جیسے جب ایک فضا بنی ہوتی ہے جب جوش ہوتا ہے تو اس وقت تو کسی کے خلاف ایکشن لینا مشکل ہوتا ہے جب یہ جہاد آزادی ختم ہو گیا اور جب انگریزوں کے ہاتھ میں حالات قابو میں آئے تو انہوں نے چن چن کر ایسے علماء کو گرفتار کیا کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا خیابان رضا اس کتاب کے صفحہ نمبر دس پر لکھا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ علمائے آہل سنت کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھا دیا ایک لاکھ اور اس سے کہیں زیادہ تعداد ایسی تھی کہ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ساری زندگی وہ جیل میں رہے اور جیل ہی میں ان کا انتقال ہوا بے شمار علماء کو کالے پانی کی سزا دی گئی اللہ حضرت امام اہل سنت اس دور میں پیدا ہوئے اور آپ ابھی ایک سال کے ہیں اب سوچیں جب لاکھ دو لاکھ تین لاکھ علماء یک دم برے صغیر سے غائب ہو گئے تو کتنا بڑا خلا آ گیا اب مسجدوں میں وہ محقق وہ شیخ الحدیث وہ مفصر باقی نہ رہے اور ان کی جگہ عام لوگوں نے لے لی یہ بہت بڑا خلا تھا اللہ حضرت امام اہل سنت اس دور میں پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ علم اتا فرمایا وہ تقوی وہ ولایت کا مقام اتا فرمایا کہ آپ پورے برصغیر کے علما کے قائد اور امام اہل سنت بن گئے چونکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی بہت بڑا محقق اب اس خلا کو پورا کرے اور چونکہ یہ دین ہمیشہ باقی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے اعلی حضرت امام اہل سنت پر یہ کرم کیا کہ صرف تیرہ سال دس مہینے اور پانچ دن کی عمر میں اعلی حضرت تمام علوم میں نقلیہ سے پڑھ کر فارغ و تحصیل ہو کر مفتی بن گئے تیرہ سال دس مہینے پانچ دن اللہ حضرت امام علیہ سنت نے اس عمر میں جو کورس پڑھا تھا یہ کورس ایسا تھا کہ آج کے دور میں میرے اور آپ کے جیسا اگر پڑھنا چاہے تو تیس سال کے اندر بھی یہ کورس نہیں پڑھ سکتا وہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے تیرہ سال دس مہینے اور پانچ دن کی عمر میں پڑھ لیا اللہ تعالی نے آپ کو وہ حافظہ عطا فرمایا کہ ایک دفعہ جسے سن لیتے پڑھ لیتے وہ آپ کو یاد رہتا اور آپ نے علم اس طرح حاصل کیا کہ کوئی بھی کتاب شروع ہوئی چند صفے آپ نے استاد سے پڑھے اور پھر دوسرے دن رات کو پوری کتاب خود پڑھ کر دوسرے دن استاد کے سامنے پوری کتاب سنا دی دوسری کتاب شروع ہو گئی اعلی حضرت امام سنت پر یہ رب العالمین کا خصوصی کرم تھا میں یہاں پر ایک ضروری وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں بلکہ انہیں شکار کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت امام سنت دارالعلوم دیوبند میں پڑھے یہ غلط فہمی ہے اور جھوٹ ہے اس لیے کہ اعلی حضرت جب آپ فارغ التحصیل تحصیل ہوئے تو اس وقت سن تھا اٹھارہ سو عیسوی اس وقت دارالعلوم دیوبند کی اینٹ بھی نہیں وہ لگائی گئی تھی اس کے کئی سالوں کے بعد دارالم دیوبند انگریزوں نے بنایا تو اعلی حضرت امام علیہ سنت دارالوبند کے بننے سے کئی سال پہلے فارغ التحصیل ہو چکے تھے مفتی بن چکے تھے ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ پڑھتے تھے اور دونوں کی بڑی دوستی تھی پھر حلوے مانڈے پر جھگڑا ہوا یا کسی اور بات پر جھگڑا ہوا تو آلہ حضرت بریلی چلے گئے اور انہوں نے ایک فرقہ بنا لیا حالانکہ یہ بالکل نادانی ہے اس لیے کہ اٹھارہ سو انہتر عیسوی میں جب اعلی حضرت مفتی بن گئے تھے اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب کی عمر صرف چار سال تھی تو دونوں کا ایک ساتھ پڑھنا تو ممکن ہی نہیں ہے اور اعلی حضرت امام اہل سنت کو فتویٰ لکھتے ہوئے کتابیں لکھتے ہوئے سولہ سال گزر گئے تب جا کر اشرف علی تھانوی نے پڑھنا شروع کیا اور جب اعلی حضرت کو فتویٰ لکھتے ہوئے چھبیس سال گزر گئے تب جا کر اشرف علی تھانوی فارغ تحصیل ہوئے تو جب اشرف علی تھانوی فارغ ہوئے تو اعلی حضرت اس وقت چھبیس سال سے فتویٰ لکھ رہے تھے اور چار سو سے زائد اعلی حضرت کتابیں لکھ چکے تھے تو یہ وہی کہے گا جو تاریخ سے ناواقف ہے بعض حضرات یہ بھی شوشہ چھوڑتے ہیں جیسے البریلویا کتاب میں یہ جھوٹ لکھا ہے البریلویا کتاب عربی میں شائع کی گئی اور اس میں جھوٹ یہ ہے کہ انہوں نے اعلی حضرت کو بدنام کرنے کے لیے پورے عرب میں یہ جھوٹی کتاب سعودی ریال کے زور پر باٹی ہے لاکھوں کی تعداد میں مفت باٹی ہے اس میں جھوٹ اور جھوٹ ہی جھوٹ لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ اعلی حضرت اساتذہ جو ہے وہ قادیانی تھے نعوذ باللہ نوزال اب دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے آلہ حضرت امام سنت اٹھارہ سو انہتر عیسوی میں فارغ التحصیل ہو گئے مفتی بن گئے اور مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا انیس سو ایک عیسوی میں تو اعلیٰ حضرت اس کے نبوت کے دعوی کرنے سے بتیس سال پہلے مفتی بن گئے تو بتائیے جب قادیانیت کا وجود ہی نہیں تھا تو اعلی حضرت کے اساتذہ قادیانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر جب انیس سو ایک میں مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعوی کیا تو دیکھیں اس دور میں کئی علماء تھے اور جو لوگ آج کل یا رسول اللہ کہنے کو منع کرتے ہیں ان کے پیشوا اس دور میں تھے لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے پیشواؤں نے قادیانیوں کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی اور اعلی حضرت نے اس دور میں قادیانیوں کے خلاف دس کتابیں لکھیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ اعلی حضرت قادیانی تھے اور نہ ہی آپ کا کو کوئی استاد قادیانی تھا اعلی حضرت کے ایک استاد مرزا غلام قادر بیگ تھے مرزا غلام قادر بیگ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا غلام قادیانی کا بھائی تھا کیونکہ البریلویہ کتاب عربی میں لکھی گئی اور عرب کے لوگوں کو اتنی معلومات تو ہے نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے نام کے شروع میں مرزا آ جائے وہ کادیانی ہوگا حالانکہ مرزا ایک خاندان کا سر نیم ہے اس خاندان کے تمام لوگوں کے نام کے شروع میں مرزا آتا ہے پاکستان کے ایک چیف آف آرمی اسٹاف تھے جن کے نام کے آگے مرزا آتا ہے تو مرزا ہونا یہ قادیانی ہونے کی دلیل نہیں ہے تو مرزا غلام قادر بیگ یا آپ کے استاد تھے اور بریلی شریف میں تھے سعید العقیدہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان سے بھی چند کتابیں پڑھی تھیں تو وہ مرزا غلام قادیانی کے نہ کوئی بھائی تھے اور نہ ہی وہ اس سے کوئی رشتہ رکھتے تھے تو بات وہی ہے کہ اللہ والوں کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں البریلویہ میں یہ بھی لکھا گیا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے حالانکہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اہل تشیح کے رد میں کئی کتابیں لکھی ہیں اور اعلی حضرت جتنے اس مسئلے میں سخت ہیں بر صغیر میں اس دور میں کوئی اور عالم آپ نہیں بتا سکتے جو ان مسائل میں اتنی سختی سے فتویٰ دینے والا ہو اس دور میں جس دور میں اعلی حضرت پیدا ہوئے انگریزوں نے یہ دیکھ لیا کہ بر صغیر میں 98 فیصد مسلمان اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اہل سنت و جماعت کے علما کی بہت بڑی تعداد یوں سمجھیے کہ اسی فیصد یا ساٹھ فیصد علماء اہل سنت کو انگریزوں نے شہید کروا دیا تو انہوں نے دیکھا کہ خلا آ چکا ہے اور انہیں خطرہ تھا تو اہل سنت و جماعت سے خطرہ تھا اس لیے انگریزوں نے اس دور کے اندر کئی فتنے پیدا کیے مرزا غلام قادیانی انگریزوں کا ایجنٹ تھا اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا غلام پرویز اس نے حدیث کا انکار کیا اور کہنے لگا ہمارے لیے قرآن کافی ہے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں سر سید احمد خان انہوں نے جنت کا جہنم کا جنات کا فرشتوں کا سب کا انکار کیا اور ایک نیچری فرقہ پیدا کیا اسی طرح صحابہ کرام کے غستاغ اولیاء کے گستاخ انبیاء کے گستاخ پیدا ہوئے اور شرک کی آڑ لے کر شرک کا الزام لگا کر اور توحید کا دعوی وہ بلند کر کے انبیاء اور اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے لگے اس دور میں الی حضرت امام اہل سنت نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا اور جس قسم کا سوال آتا اعلی حضرت اس کا ایسا جواب دیتے کہ وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیتا مثلا آج کے دور میں میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے ہمارے علماء جواب دیتے ہیں لیکن جواب دینے کے باوجود وہ سوال باقی رہتا ہے چونکہ اس جواب میں وہ تفصیل نہیں ہوتی جو اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے دور میں فتنہ اٹھا اور وہ فتنہ یہ تھا کہ بعض لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ رسول اللہ کو سید المرسلین نہیں کہنا چاہیے وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ضرور ہیں مگر تمام نبیوں رسولوں سے افضل ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں اگر ثابت ہے تو دلیل دو اعلی حضرت امام اہل سنت کے دور میں جتنے بھی علماء پریشان ہوتے تو وہ اعلی حضرت کو خط لکھ دیتے اور اعلی حضرت اپنے آرام کو ترک کر کے صرف پورے دن میں ڈیڑھ گھنٹہ آرام فرماتے دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے یہ آپ کا معمول تھا اور پورے دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے وہ بھی چند لک میں اور آپ اس جواب کو بڑی تفصیل سے لکھتے تو ایک بزرگ تھے عالم تھے ان سے یہ سوال کیا گیا انہوں نے اعلیٰ حضرت کو یہ سوال لکھا اور عرض کی کہ حضرت ہمارے علاقے میں یہ فتنہ اٹھایا گیا ہے فقیر کا تو یہ یقین ہے کہ حضور سید المرسلین ہیں ساری مخلوق کے سردار ہیں سید عالم ہیں یعنی سائل نے یہ کہا میرا تو یقین ہے لیکن جن بدبختوں نے یہ سوال اٹھایا ہے ان کا جواب دینے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میں نے بڑا ڈھونڈا مجھے کوئی ایک بھی حدیث اس موضوع پر نہیں ملی تو اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہو تو مجھے لکھ کر بھیجیں تاکہ میں انہیں جواب دے سکوں اعلی حضرت امام اہل سنت نے پہلے تو حیرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ آپ کو ایک حدیث نہ ملی پھر اعلی حضرت نے بہت ہی مختصر وقت تھا اعلیٰ حضرت کے پاس کیونکہ سوالات بہت سارے تھے اور پوری دنیا سے سوالات آتے تھے تو اعلی حضرت نے چند منٹوں میں جواب لکھا اور حضور سید المرسلین ہیں اس پر دو سو حدیثیں لکھ کر بھیجیں اما بتائیے جس علاقے کے اندر یہ دو سو حدیثوں والا فتویٰ پہنچا ہوگا تو اعتراض کرنے والوں کا تو منہ ہی بند ہو گیا ہوگا الا حضرت امام سنت کے دور میں اس طرح کے جتنے فتنے پیدا ہوئے اعلی حضرت نے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا آپ پر خصوصی کرم تھا آپ عاشق رسول تھے اور عشق رسول کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو ایسا روشن کیا تھا کہ بے شمار آپ کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے خود اعلی حضرت امام علیہ سنت نے لکھا کہ اکیس علوم ایسے ہیں کہ جو میں نے اساتذہ کی مدد سے حاصل کیے ہیں اور باقی جتنے علوم ہیں وہ بغیر استاد کیے مجھے رب نے اپنے کرم سے رسول اللہ کے صدقے میں عطا فرمائے کتنے علوم تھے اعلی حضرت کے پاس ایک سو پانچ سے زائد علوم پر اعلی حضرت ماہر تھے الا حضرت کی تحریرات کو سمجھنے کے لیے ایک سو پانچ علوم پر مہارت چاہیے اس لیے جب اعلی حضرت کے فتح کو پڑھا جاتا ہے تو بس اوقات انسان کسی مرحلے پر آ کر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت جن علوم میں کلام کرتے ہیں اگر ان علوم کو سمجھنے والا ہو تو وہ ان مسائل کو سمجھ سکتا ہے اللہ حضرت امام سنت آپ کے پاس ریاضی کا مسئلہ حل کرانے کے لیے ڈاکٹر سر یا الدین آئے واقعہ مشہور و معروف ہے میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا مختصر یہ کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے یہ وائس چانسلر اس مسئلے کے لیے جرمنی جانے والے تھے جب اعلی حضرت کے پاس پہنچے تو اعلی حضرت امام اہل سنت لکھ رہے تھے وہ پہنچے سلام کیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسے آنا ہوا جواب دینے کے بعد تو وہ کہنے لگے کہ یہ ریاضی کا مسئلہ ہے تو حضرت نے فرمایا آپ فرمائیے کیا مسئلہ ہے تو وہ کہنے لگے آپ فارغ ہو جائیں تو اطمینان سے کیونکہ سمجھنا ہی مشکل ہے اس کا تو اعلی حضرت نے فرمایا کچھ تو بتائیے تو وائس چانسلر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی گفتگو شروع کی اور ایک جملہ کہا تو اعلی حضرت اس مسئلے کو فوراً سمجھ گئے آپ نے فرمایا آپ کا یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ جواب ہے تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے کون سی یونیورسٹی سے ریاضی پر پی ایچ ڈی کی ہے اعلی حضرت نے فرمایا کہ میں نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی میں نے کسی دنیاوی یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا بات یہ ہے کہ میں نے دوران تعلیم حساب پڑھنا شروع کیا تھا تو میرے والد گرامی نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو میں نے کہا کہ میں نے چاہا کہ اصری علوم بھی پڑھوں تو والد گرامی نے فرمایا بیٹا قرآن و حدیث کے علم پر توجہ دو اس پر کوشش کرو اس کی برکت سے درے مصطفیٰ سے باقی علوم تو تمہیں خود حاصل ہو جائیں گے اللہ حضرت فرماتے ہیں صرف چار چیزیں میں نے سیکھی تھی کہ ملٹی پلائی کیسے کرنا ہے ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے مائنس کیا ہے پلس کیا ہے یہ چار چیزیں سیکھی تھیں اور اب جو علم ہے وہ صرف و صرف مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے تو اس موقع پر ڈاکٹر ضیاء الدین کے اٹھے کہ سنا تھا کہ علم لدنی ملتا ہے اور یہ کسی کے پاس ہوتا ہے آج احمد رضا میں وہ علم لدنی دیکھ لیا تو حضرت امام سنت کو یہ ساری برکتیں ملی اس کے رسول کے صدقے میں اور آپ کیسے عاشق رسول تھے کہ جب گستاخوں کے خلاف آپ نے کتابیں لکھیں تو اس میں اپنا سخت قلم استعمال کیا لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا قلم کو نرم رکھیں رسول اللہ کی جو گستاخ ہیں ان کے خلاف اتنا سخت نہ لکھیں کیونکہ انہیں انگریزوں کی تائید حاصل ہے وہ آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ کو بدنام کرتے ہیں آپ کی عزت کو اچھالتے ہیں آپ پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں سخت قلم سے اسی لیے لکھتا ہوں ان کے لیے سخت الفاظ اسی لیے لکھتا ہوں کہ وہ میرے نبی کی گستاخی چھوڑ دیں اور مجھے گالیاں دیں میری عزت کو اچھالیں میرے خلاف کتابیں لکھیں میری عزت کی کیا حیثیت ہے میری عزت تو حضور کی ناموز پر قربان ہے یعنی گویا کہ اعلی حضرت جو اشعار میں کہتے ہیں وہی آپ کی عملی جو تصویر تھی آپ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نبی سے ہو جو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر جان و مال سب ان پر فدا کر دے تو اعلیٰ حضرت اس کی عملی تصویر تھے اور جو رسول اللہ پر سب کچھ اپنا فدا کرتا ہے تو اس پر خصوصی کرم کی بارشیں ہوتی ہیں الا حضرت امام علیہ سنت نے جو فتح لکھے ہیں کسی بھی سوال کو لیجئے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سوال کا جواب دیتے ہیں بندہ اس سے پڑھتا ہے تو جھوم جاتا ہے چونکہ وقت مختصر ہے تو ایک یا دو سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں چھ شبالمکرم تیرہ سو انتالیس ہجری میں آپ سے ایک سوال کیا محمد صاحب داد خان نے یہ سوال و جواب فتح ضیاء شریف جدید جل نمبر انتیس سفا نمبر پانچ سو پر ہے میں سوال اور جواب پڑوں گا اور اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا آپ توجہ سے سنیے گا اعلی حضرت کی زبان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ کادیانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر نہیں گئے بلکہ اپنی موت مرے زندہ آسمان پر جانا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث شریف سے کیونکہ اس میں حضرت رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی شان پاک گھٹتی ہے کیونکہ حضور دونوں عالم سے افضل و اعلی ہو کر وفات پائیں اور زمین کے نیچے رہیں اور حضرت عیسیٰ آسمان پر چلے جائیں یہ ممکن نہیں اس خورافات کا کیا جواب ہے بئی نو تو سائل نے سوال کیا کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ سلام زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے اور قادیانی اس گمراہ کن بات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے تو اس سے حضور کی توہین ہوتی ہے کہ حضور سب سے افضل ہیں لیکن آپ کی وفات ہوئی اور آپ زمین کے اندر جلوہ فروز ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمان میں چلے گئے یہ سوال کیا گیا الا حضرت کا جواب آپ سماپت کیجئے الجواب قادیانی مکاروں کا فریب ہے قادیانی مکاروں کا فریب ہے کہ مرزا کے سری کفر اور انبیاء علیہم مسلاط وسلام خصوصاً سیدنا عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کو جو اس نے سڑی سڑی گالیاں دی ہیں چھپاتے ہیں اور مسئلہ حیات و موت موتے سیدنا عیسیٰ علیہ سلاط وسلام میں بحث کرتے ہیں جس کے ماننے نا ماننے پر کچھ اسلام و کفر کا مدار نہیں جمہور آئمۂ کرام کا مذہب یہی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ صلاط وسلام نے ابھی انتقال نہ فرمایا قریبی قیامت نزول فرمائیں گے دجال کو قتل کریں گے برسوں رہ کر انتقال فرمائیں گے روزائے پاکے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم میں ایک مزار کی جگہ خالی ہے وہاں دفن ہوں گے اس کا وہ جاہلانہ احمقانہ خیال تو یہیں سے دفاع ہو گیا اور فقط آسمان پر ہونا اگر مجھب فضل ہو میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں اللہ حضرت امام علیہ سنت نے جو جواب کا انداز اختیار کیا وہ کیا اختیار کیا اللہ حضرت نے فرمایا کہ قادیانی مرزا غلام قادیانی نے جو انبیاء کی غستاخیاں کی ہیں قادیانی ان غستاخیوں کو چھپانے کے لیے یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں جس طرح لوگ میلاد کا انگوٹھے چومنے کا مسئلہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کی بڑی غستاخیاں کی ہیں تو وہ غستاخیاں چھپانے کے لیے وہ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو آپ نے پہلے تو یہ کہا اب اعلی حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے اور عقیدہ ہے اور بالکل درست ہے کہ آپ مزار اقدس کے اندر جلوہ افروز ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں تو کیا اوپر ہونے سے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہو جائیں گے اس کا جواب اعلی حضرت دے رہے ہیں سنیے اور فقد آسمان پر ہونا اگر مجب فضل ہو تو فرشتوں کو تو آسمان پر مانے گا قال تعالی وکمل فماواد اللہ فرماتا ہے آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آلم سے افضل کہہ رہا ہے کیا ملائکہ سے افضل نہ مانے گا یا حضور کے وفات پا کر زمین پر رہنے اور ملائکہ کے آسمان پر ہونے سے معاذ اللہ شان اقدس کا گھٹنا جانے گا یعنی اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ فرشتے آسمانوں پر ہیں حضور زمین میں ہیں تو کیا فرشتے حضور سے افضل ہو گئے اور فرشتے بھی نہ صحیح چاند سورج ستارے تو آسمان پر ہیں حالانکہ حضور اقدس کی خاک پا پاؤں مبارک میں لگنے والی مٹی چاند ستارے سورج سے بھی افضل و اعلی ہے اور یہ تو کس سے کہا جائے کہ زمین آسمان سے افضل ہے زمین آسمان سے افضل ہے خصوصاً محلے تربت اقدس جہاں رسول اللہ کا جسم اقدس رکھا ہوا ہے کہ وہ عرش اعظم سے بھی اعلی اور افضل ہے اندھوں نے جہت میں اوپر نیچے دیکھ لیا اور یہ نہ جانا کہ دل تمام ازا کا سلطان اور سب سے افضل ہے اگرچہ بہت اعضا اس سے اوپر ہے تو دل تو افضل ہے بہت سے اعضا اس سے اوپر ہیں ع حضرت امام اہل سنت نے سوال کا جواب بھی دیا اور اس سے آپ اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ قادیانی مذہب سے اعلی حضرت کو کتنی نفرت تھی تو البریلویہ کتاب میں عرب کے اندر یہ جھوٹ عام کیا گیا کہ امام احمد رضا نعوذ باللہ من الحمدالب قادیانی تھے لا حول ولا قوت الا بلّہ اللہ باللہ حضرت امام اہل سنت سے ایک سوال یہ کیا گیا وہ سوال کا جواب پیش کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں اور بھی بہت سارے جھوٹے الزامات اعلیٰ حضرت پہ لگائے جاتے ہیں اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں فاضل بریلوی اور امور بدعات فاضل بریلوی اور امور بدعات یہ آپ کو کسی بھی سنی مکتبے سے مل جائے گی اس میں آپ دیکھیں کہ اعلی حضرت سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے حرام قرار دیتے ہیں مزار کے ارد گرد جو طواف تعظیمی ہے اسے اعلی حضرت حرام کہتے ہیں اعلی حضرت امام علیہ سنت موسیقی کے ساتھ قوالی کو ناجائز کہتے ہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اعلی حضرت پر جھوٹی منصوب کی گئی اعلی حضرت نے فتح رضیہ شریف کی جن نمبر انتیس صفح نمبر چار سو پانچ پر لکھا کہ عالم الغیب صرف اللہ عز و جل کو کہا جائے گا اللہ حضرت فتویٰ تھا کہ حضور کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے عالم الغیب صرف اللہ کو کہیں گے حضور اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں لیکن عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر بولا جائے گا کسی طرح اعلی حضرت پر یہ الزام کہ اللہ اور حضور کے علم کو برابر مانتے ہیں اعلی حضرت نے فتوا رضویہ شریف پندرہویں تین سو ستہتر پر لکھا کہ رسول اللہ کا علم تمام انبیاء رسولوں کا علم تمام فرشتوں کا علم ساری مخلوق کا علم اگر جمع کر لیا جائے اور اللہ کے علم سے اگر نسبت اور اس کا اندازہ لگایا جائے تو فرمایا کہ ایک طرف کروڑوں سمندر ہوں اور دوسری طرف ایک قطرے کا کروڑواں حصہ تو بتائیے ایک بوند کا جو کروڑواں حصہ ہے اس میں اور کروڑوں سمندروں میں کیا نسبت ہے فرمایا یہ نسبت بھی مخلوق اور اللہ کے علم کے درمیان نہیں ہے یعنی ایک طرف کروڑوں سمندر ہوں دوسری طرف ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہو تو مخلوق کا علم جو ہے وہ اللہ کے سامنے یہ حیثیت بھی نہیں رکھتا تو اعلی حضرت نے کبھی بھی حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر قرار نہیں دیا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے واضح طور پر لکھا کہ حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں جو حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے آپ نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ حضور جو ہیں اللہ کے اذن کے بغیر کچھ اختیار رکھتے ہیں جگہ جگہ یہ لکھا کہ حضور کو جو طاقت ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے اللہ ہے اللہ سنت سے سوال کیا گیا کہ اسلام کی ترقی کے لیے اہل سنت و جماعت کے عروج کے لیے کیا ہونا چاہیے تو فتح و رضویہ شریف کی بارہویں جلد جو کہ قدیم ہے صفحہ نمبر 132 پر بتیس حضرت فرماتے ہیں خالص اہل سنت کی ایک قوت اجتماعی کی ضرور ضرورت ہے مگر اس کے لیے تین چیزوں کی سخت حاجت ہے نمبر ایک علماء کا اتفاق نمبر دو تحمل الشاق قدر بطاق نمبر تین عمرا کا اتفاق لجہ الخلاق یعنی فرماتے ہیں پہلے تو یہ کہ علماء متفق ہوں نمبر دو یہ کہ وہ خوب محنت کریں نمبر تین جو مالدار ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ مل کر دین کی خدمت کریں اور اپنا مال خرچ کریں پھر فرماتے ہیں یہاں یہ سب مفقود ہیں فینا لاہ و انا اللہ راجون ہمارے اغنیا مالدار نام چاہتے ہیں معصیت گناہ میں بلکہ سری دلالت و گمراہی میں ہزاروں لاکھوں اڑا دیں خزانوں کا مکھ کھول دیں لیکن دین کے معاملے میں پیسہ خرچ کرنے میں ان کی جان جاتی ہے اول تو تائید دین و مذہب جن کا نام لیے گھبرائیں گے میاں یہ ان مولویوں کے جھگڑے ہیں اور شرما شرمی خفیف و ذلیل چندہ بھی مقرر کیا تو جب تک سر پر سوار رہو دیں گے بلکہ تقاضا کیجیے تو بگڑیں اور ڈھیل دیجیے تو سو رہیں آگے فرماتے ہیں بڑی کمی امرا کی بے توجہ ہی اور روپے کی ناداری ہے یعنی اسلام کی ترقی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اس طرف توجہ کریں اور روپے کی جو تنگی ہے وہ دور ہو حدیث کا ارشاد صادق آیا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ دین کا کام بھی بے روپے کے نہ چلے گا اس حدیث کو پھر سنیں الا حضرت فرماتے ہیں حدیث کا ارشاد صادق آیا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ دین کا کام بھی بے روپے کے نہ چلے گا آگے آل حضرت فرماتے ہیں روپیہ وافر ہو تو ممکن کہ یہ سب شکایات رفع ہوں یعنی اگر ہمارے اور مرا اپنے مال کو خرچ کریں اور دین اسلام کی ترقی کے لیے اپنے خزانوں کا منہ کھول دیں تو پھر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے عظیم الشان مدارس کھولے جائیں باقاعدہ تعلیم ہوں نمبر دو طلبا کو وظائف ملیں کہ وہ ان مدارس کی طرف دلچسپی سے آئیں نمبر تین پڑھانے والوں کی تنخواہیں ان کی کارکردگی کے مطابق اچھی ہونی چاہیے نمبر چار طلبہ کی طبیعتوں کی پہچان کی جائے اور جو طالب علم میں جو صلاحیت پائی جائے اسے اسی کام میں لگایا جائے ان طلبہ میں کچھ مدرس بنے کچھ واعظین کچھ مصنفین کچھ مناظرین پھر تصنیف و مناظرے میں بھی مختلف اقسام ہوں کوئی کسی فن پر کوئی کسی پر نمبر پانچ ان میں جو تیار ہوتے جائیں اعلیٰ تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلاتے جائیں تاکہ وہ تحریر تقریر وازن مناظرتن دین کی اشاعت کریں اور مذہب اہل سنت کا دفاع کریں چھٹی بات فرماتے ہیں کہ پھر مذہب اہل سنت کے دفاع میں اور بد مذہبوں کے رد میں مفید کتابیں اور رسائل مصنفوں کو نظرانے دے کر لکھوائی جائیں اور انہیں چھاپ کر ملک میں تقسیم کیا جائے پھر آپ فرماتے ہیں شہر شہر آپ کا نگراں موجود ہو کہ ہر شہر کے اندر جیسی ضرورت ہو ویسی کتابیں اور ویسے علما وہاں پر بھیجے جائیں پھر فرماتے ہیں کہ جو علماء قابل ہوں لیکن معاشی مسائل میں گرفتار ہوں ان کی معاشی مسائل دور کیے جائیں انہوں نے کام میں لگایا جائے اعلی حضرت آگے فرماتے ہیں کہ مذہبی اخبار شائع ہو روزانہ شائع ہو روزانہ نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک دن ایک مذہبی رسالہ آپ کا نکلنا چاہیے یہ ساری باتیں لکھ کر آل حضرت فرماتے ہیں بلکہ مولانا یعنی جس نے سائل جو سائل تھا اس سے مخاطب ہیں بلکہ مولانا روپیہ ہونے کی صورت میں اپنی قوت پھیلانے کے علاوہ گمراہوں کی طاقتیں توڑنا بھی انشاء اللہ العزیز آسان ہوگا میں دیکھ رہا ہوں کہ گمراہوں کے بہت صرف تنخواہوں کی لالچ سے زہر اگلتے پھرتے ہیں ان میں جسے دس کی جگہ بارہ دیجئے اب آپ کسی کہے گا یا کم از کم اپنا منہ تو بند رکھے گا آخر میں اللہ حضرت فرماتے دیکھیے حدیث کا ارشاد کیسا صادق ہے کہ آخر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا اور کیوں نہ صادق ہو کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے عالم میں کانوں ما یقون کانو صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے اللہ حضرت امام علیہ سنت کی اس فکر کو لے کر ہمیں اٹھنا ہے اللہ حضرت ہمیں کیا فکر دے رہے ہیں اللہ حضرت یہ فکر دے رہے ہیں کہ عمرہ کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ وہ اپنی دولت دین کے کاموں میں خرچ کریں اور اسی فکر کو ہم آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہم اپنی آسانیوں کے لیے آسائشوں کے لیے کتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی سادگی اپنائیں اور جو پیسے ہم اپنی لذتوں پر خرچ کر رہے ہیں اسے لذتوں پر خرچ کرنے کے بجائے دین پر ہم خرچ کریں اور ہر کوئی یہ ذمہ داری پوری کرے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ از اسلام کی سازشیں ضرور ناکام ہوں گے اللہ سنت نے یہ فکر عطا فرمائی کہ اچھے مدارس کھولے جائیں ان میں اچھے اساتذہ رکھے جائیں اور طلبہ کی ایسی تربیت ہو کہ جو دور کے تقاضے ان کے مطابق تربیت ہو تو الحمد للہ نور حمزہ اسلامک کالج یہ فکر رضا کے تحت قائم کیا گیا ہے جس کے اندر اعلیٰ تعلیمی معیار بھی ہے اور پندرہ دن میں ایک دن طلباء کی چھٹی ہوتی ہے باقی پندرہ دن وہ اسی نور حمزہ میں رہتے ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے دینی تعلیم اور عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے روحانی تربیت بھی ہوتی ہے مگر یہاں پر یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ان طلباء سے فیس لی جاتی ہے مگر جتنی فیس لی جاتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ خرچہ ان طلباء پر کیا جاتا ہے تاکہ ایک معیاری وہ طلباء الحمدللہ ہمارے سامنے آئیں پھر غور کریں حدیث پاک پر کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ زمانہ آنے والا ہے کہ دین کا کام بھی روپے کے بغیر نہیں ہو سکے گا مہنگائی کا دور ہے اور اس مہنگائی کے دور کے اندر اپنے گھر کو چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے تو آپ بتائیے کہ کسی ادارے کو چلانا کتنا مشکل ہے یہاں پر میں ایک غلط فہمی کا اضارہ کر دوں مان لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ انہیں تو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو ضرور ہے کہ سید الشدا حضرت حمزہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰوں کا صدقہ ہے کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو نزول فرمایا ہے لیکن بہت سارے ایسے منصوبے ہوتے ہیں کہ جس میں رکاوٹ جو ہے وہ مالی رکاوٹ بنتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ضروریات تو ہوتی ہیں یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں پر الل اعلان چندہ نہیں مانگا جاتا اور ناگی عام لوگوں کو چندہ کرنے کی اجازت ہے مگر کچھ بھائی ایسے ہیں جو الحمد رابطہ کرتے ہیں اور وہ تعاون بھی کرتے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے دیکھیں قادیانی جو ہیں ہم نے اس پر کافی تحقیقات کی ہیں تو قادیانیوں کے اندر یہ لازم ہے کہ ہر قادیانی اپنی تنخواہ اور اپنے آمدنی کا ایک مخصوص فیصد مذہب قادیانیت کو پھیلانے کے لیے خرچ کرتا ہے حالانکہ وہ تو باطل ہیں وہ تو جہنمی ہیں ہم تو مذہب حق اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے سچی پکی محبت کرتے ہیں ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی دولت یہ کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے تو اگر ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں تو پھر آپ بتائیے کہ کل بروز قیامت ہم کیا جواب دیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ سوال کیا ہم سے اگر یہ پوچھا گیا کہ دین اسلام کے خلاف اتنی سازشیں ہوتی تھیں تو تم اپنے مال سے اپنی جان سے کتنی قربانی دیتے تھے تو ہم کیا جواب دیں گے تو آئیے اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو فکر عطا فرمائی اور وہ فکر کیا ہے حدی سے پاک میں آیا کہ آخر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گا تو آئیے ہم ہر مہینے جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہر مہینے ہم کچھ نہ کچھ دین کی راہ میں خرچ ضرور کریں گے اللہ حضرت امام سنت کی جو دوسری فکر ہے وہ بس آخر میں سماعت کر لیں اعلی حضرت کی جو دوسری فکر ہے وہ ہے عشق رسول کو عام کرنا اور اس فکر کا تعلق بھی دین کی خدمت سے ہے یعنی دین کی خدمت کے لیے مال خرچ کرو اپنی جان خرچ کرو اور عشق رسول کو عام کرو اعلی حضرت نے زندگی اس طرح گزاری اعلی حضرت کو کیا ملا اعلی حضرت پر وہ کرم کی بارشیں ہوئیں کہ جب اعلی حضرت دوسری مرتبہ حج کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے اور جب مدینہ منورہ پہنچے سنہری جالیوں کے رو برو رو رو کر درود السلام پر لگ گئے تھے تو جاگتی آنکھوں سے بیداری میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا اور دوسرا کرم یہ لوگوں پر ظاہر ہوا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے وشال کے بعد ایک شامی بزرگ آئے اور انہوں نے ارض کی کہ میں نے غنودگی کے عالم میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ جلوہ افروز ہیں اور صحابہ موجود ہیں کسی کا انتظار ہو رہا ہے میں نے پوچھا تو فرمایا گیا کہ احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے عرض کی کون احمد رضا تو فرمایا ہند میں بریلی کے احمد رضا شامی بزرگ وہ بریلی پہنچے پھر انہیں بتایا گیا کہ اعلی حضرت کا تو وصال ہو گیا اس وقت کو انہوں نے حساب لگا کر دیکھا تو وہ کہہ اٹھے کہ سبحان اللہ اعلی حضرت کیسے عاشق رسول تھے اور حضور نے کیسا استقبال فرمایا کہ یہاں روح پرواز کر رہی تھی اور وہاں انتظار ہو رہا تھا الا حضرت امام اہل سنت ایسے عاشق رسول ہیں کہ اعلی حضرت کی آپ کتابیں پڑھیں یا اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے وظائف پڑھیں تو اس کے ذریعے بھی آپ کو عشق رسول مل جاتا ہے ایک بھائی مجھے چند دن پہلے ملے پھر اس کے بعد وہ کل پرسوں بھی ملے انہوں نے یہ بات بتائی کہ الحمدللہ مجھے غوث اعظم امام حسن امام حسین حضرت علی حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم کی زیارتیں نصیب ہوئیں پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ, و علیہ و کی بھی زیارت کئی مرتبہ خواب میں نصیب ہوئی وہاں پر انہوں نے چونکہ یہ بڑے نیک آدمی ہیں تو انہوں نے یہ وعدہ لیا ہے کہ آپ میرا نام کسی کو بتائیں گے نہیں اور یہ مجھے یہ ساری باتیں ہرگز نہ بتاتے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہیں ایک پیغام پہنچانا تھا وہ کہنے لگے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا دیدار کیا تو میں نے حضور سے یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا کوئی امتی گناہ کرتا ہے تو آپ کیا محسوس فرماتے ہیں تو وہ کہنے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہنے لگے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا فرمایا پھر رونے لگے اور پھر ان کی ہچکیاں بن گئیں چیخیں بلند ہو گئیں اور پوری ان کی داڑھی شریف آنسوں سے بھیگ گئی اور کہنے لگے میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی گناہ کرتا ہے تو میرے دل میں درد ہوتا ہے مجھے شدید رنج ہوتا ہے تو کہا کہ اب میں کسی امتی کو گنا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں یا مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے وہ تو عاجزی پر مار رہتے تو کہا کہ مجھے شدید افسوس ہوتا ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میرا دل چاہتا ہے میں جنگلوں میں نکل جاؤں اور چیخے مار مار کے رہوں کہ ہم اپنے آقا کے دل کو رنجیدہ کر رہے ہیں جب یہ ساری باتیں سنی تو دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اللہ ایسا عشق رسول ہمیں بھی عطا کرے تو فقیر نے اس عاشق رسول سے عرض کی کہ آپ کو یہ کمال کیسے حاصل ہوا تو انہوں نے کہا درود پاک کی کثرت سے پوچھا کہ کون سا درود آپ کسرت سے پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا جو اعلیٰ حضرت نے درود بیان کیا ہے وہ درود میں کسرت سے پڑھتا ہوں درود رضویہ صلی اللہ علنبی ولی صلی اللّہ علیہ وسلم سلاتم و سلام علیک یا سعید یا رسول اللہ تو میں اس کر رہا تھا کہ اعلی حضرت کی بڑی شان ہے اعلی حضرت نے یہ درود پاک تین درودوں کو ملا کر بنایا ہے اور یہ تینوں درود بزرگان دین سے ثابت ہیں تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ درود پاک اس طرح مرتب کیا اور اس کی اجازت دی اور اس کی برکتیں لکھیں تو یہ اعلی حضرت کا فیض ہے کہ اس پڑھنے والے پر اتنا کرم ہوا تو بتائیے خود اعلی حضرت پر کیا کرم کی بارشیں ہوں گی تو آئیے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس درود پاک کی کثرت کریں گے اگر اس کو ہم ایک مرتبہ پڑھیں تو تین درود پاک ہو جائیں گے صلی اللہ علنبی و علی ایک درود صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا درود صلات و سلام یا سیدی یا رسول اللہ یہ تین درود پاک ہیں اللہ رب العالمین درود پاک کی کسرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو دو فکریں ہمیں عطا فرمائیں عشق رسول کو عام کرنا دین کی خدمت کرنا اور دین کی خدمت کے لیے جسمانی جانی مالی قربانی دینا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے